بس اللہ صلی اللہ علیہ وحمۃ آل اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سبن الباء صاحب کو الباءبہ کے تمام سامعین خورہ برادرہ صاحب کو شرف میں سے بیاسی ابلک دو سو چوبیس ہے پانچ سو چو بیاسی دعو شریف کا شروع سے تک کے دروس کی تعداد اور دو سو چوبیس جو ہے عوراج فتھی کے دروس میں سے ہیں تعداد امراد ختیہ میں جو ہے اس میں سے ہم اسما الحسنہ کے باس میں ہیں اسماع الحسنہ میں سے پانچواں مقندس یا ملکوں کی توجیہات ہیں یہ جو ہے ہمارے ملک میں اس موضوع اس کی لغوی توقیق اور لغت کے لحاظ سے اس کے معنی مفہوم کی توجہ ہو گئی اس کے بعد جو ہے الملک یہ مقدس اسم اعظم جو ہے قرآن باغ میں چونکہ قرآن باغ میں اس اسم ملک جو ہے میم لام کا اس کے مشتقات میں سے اسم اعظم کے طور پر ایک دو ملک آیا ہے امردع شریف کے جو اسمان الحسنہ ایک مالک الملک آیا ہے یہ دو جو ہے اسمان الحسنہ کے طور پر اس کی فہرست میں آیا ہے تو ان میں سے الملک جو ہے قرآن باغ میں فتح الب جو ہے اس کے توجہ کل ہوا تھا ابھی دوبارہ جو ہے موضوع کمپلیٹ کرنے کے لیے دوبارہ اس کے ایک آیت کے تو فتح الله اللّہ نہیں یہ مقدس چودہ ہے بس وہ بادشاہ حقیقی بلند برتر ہے تعالی بلند بلن اللہ جو کہ بادشاہ ہے حقیقی بادشاہ ہے تو اس بعد میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ برحق و حقیقی بادشاہ اس عظیم کائنات کا اللہ ہی کی ذات اقدس ہے اور بادشاہت حقیقت میں صرف اسی کو حاصل ہے بلکہ معلومات کو جو کچھ عطا کیا ہے اسی بادشاہ حقیقی کے فضل و رحمت ہیں عارضی و حقیقی ہیں جی فضل و رحمت ہیں اور عارضی و حقیقی میں وہ جب چاہیں میں نے اور یہ جو بندوں کو جو اعلیٰ نے دیا ہے وہ عارضی وقتی ہیں عارضی و وقتی ہیں بند نے اس کے بعد سے حقیقی کا حقیقی نے وقتی اس سے بادشاہ حقیقی کے حضل و رحمت سے بندوں کے بعد جو کچھ بادشاہ تھے ملک کے ملکو تھے مال و دولت ہے عزت ہے آورو ہے جو کچھ اولاد ہیں نعمتیں ہیں سب کے سب جو ہے سیات سلامت ہے سب مجھے اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے اور عارضی واقعی ہیں وہ جب چاہیں چھین لیتے ہیں کوئی اسے روک نہیں سکتا ہاں جی تو پہلی آج دوسری یاد جو ہے فط اللہ بصن الرحمن فط اللہق لا اللہ عرب العرش نظیم یہ سرحم مومنون جو ہے سر نمبر بات نمبر ایک سو سولہ فطلّہ ملک الحق یہ بھی ہاں جی آ, اللہ جو بادشاہی حقیقی ہے وہ بہت ہی بلند مرتبہ والی ذات ہے بلند اور برتری والی ذات ہے لا اللہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اللہ رب العرش العظیم عرش عظیم کا مالک ہے اس کا رب ہے اس کا مالک ہے بس بلند برتر ہے اللہ جو بادشاہی حقیقی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ارش عظیم کا مالک ہے اسحاطۂ مسجدہ سے اس کی تھوڑی توجہ ہاں جی اساط سے بھی خوب واضح ہوئی کہ بادشاہ حقیقی اس کائنات میں صرف اور صرف اللہ کی ذات عدت سے وہ ذات ہی بادشاہت کے لائق و سجاور ہے جی اور وہ ذات پاک ہی اس کائنات کا مالک بھی ہے اور ملک و بادشاہ بھی ہے مالک بھی ہے اور اور مالک و بادشاہ بھی نظام حکم سب کچھ اشکت چاہتا ہے اس کے سوا کوئی عبادت و پرستش کے لائق نہیں کیونکہ وہ ذات اس پوری عالم ممکنات کا حالق و مالک و رب ہے اور حقیقی حالق و مالک و رب کے ہوتے ہوئے کسی مخلوق و مملوک و مربوب کی عبادت کیسے ممکن و درست ہو سکتی ہے ہاں باقی تمام مخلوقات کیا ہیں مخلوق ہے مملوک ہے اسکیمل کیا تھے مربوب ہے اسی نے سب کو تربیت دے کے مرحلہ واش کا مل کیا ہے ایک مقام تک پہنچایا ہے لہذا خالق و مالک پر رب کے ہوتے ہوئے کسی مخلوق ہاں جی تمام قانت اللہ کا مخلوق ہے مملوک سب اس کی ملکیت ہے محبوب سب کا رب و ایسا ہے تو جو ہے خالق و مالک و رب کے ہوتے ہوئے کسی مخلوق و مملوک و محبوب کی عبادت کیسے ممکن و درست ہو سکتی ہے کہ بہت سے جو ہے دوسرے عادیان کر رہے ہیں کیونکہ حال ہی ہر حال میں محلوق سے افضل اس طرح مالک مملوق سے رب مربوس سے راز مرضو سے افضل ہے بس اللہ مالک الملک کے ہوتے ہوئے ہاں کائنات کا مالک بھی اور بادشاہ بھی ہوتے ہوئے کسی مملوک کی عبادت کیوں کیا جائز ہو سکتی ہے اس نے فرمایا اس کے سوا کوئی علاقۂ عبادت نہیں کوئی بادشاہ عقیقی بھی اور کا رب بھی ہے اور وہی برحق حق بادشاہیں وہی عبادت کے لائق ہے وہ ذاتِ باغ نہ صرف اس عالمی ممکنات کا مالک ہے اس عالم کا مالک ہے بلکہ وہ ذات جو ہے ارش عظیم کا بھی مالک ہے کہ جہاں جس کائنات کے امور کی تدبیر ہوتی ہے ہاں جی ارشہ عظیم جہاں اس کائنات کے امور کی تدبیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس شیم کا بھی مالک ہے لہذا وہی ذاتِ حق جو ہے عبادت و بندگی کے لائق ہے حضان گرامی یہ آئے ہیں جن میں انسان غور و فکر کریں تو اپنے اس واطح حق کی ہمیں معرفت ہوگی معرفت کے نظرے میں اس کی سچی بندگی ہوگی اس کے درگاہ میں خزو خوشی ہوگی آزازی ہوگی اور خوز خوشی و اور معرفت کے ساتھ اس کی بندگی کرنا ہمارے ممکن ہوگا اور عبادت حقیقت میں وہی لطف انگل. اسی میں لطف ہے اسی میں جو ہے لذت ہے جو معرفت کے ساتھ ہوتی ہے ہاں جی کے بغیر کی جانب عبادت رسم و رواج ہو سکتی ہے ان اس میں وہ روح و لذت وہ شکان ہوگا ہاں جی وہ خزو و خشو کہاں ہوگا جو آشقان اللہ اور وہ جن کو اللہ کی معرفت ہو چکی ہے کم بیش اور معرفت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی بامعارفت بندگی کرتے ہیں وہی لوگ جو ایمان میں مستحکم ہوتے ہیں ہوادثہ کے زمانہ انہیں جو ہے ان کے پاؤں میں ایک ذرہ بربر لازش آنے نہیں دیتے وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے بلا اس کے سب کچھ چلا جائے وہ ایمان پہ راستے پہ ثابت قدم رہتا ہے کبھی جاتہ ایمان سے جادہ حق سے ہٹتا نہیں ہے بھٹکتا نہیں ہے رضا نگرہ میں لہٰذا اللہ کی معرفت حاصل کرنے, کوشش کرنے کی کوشش کریں تیسری آیت جو ہے جس میں اسم مقدس الملک آیا ہے وہی اللہ اللّہ الملك القدوس السلام المنظبار مدمبل سبحاء اللّہ الماسکم یہ مقدس جو ہے آصما شرح حشر عیدمبر تیئیس میں ہے اس میں اللّہ الله الز وہی اللّہ ہیں اللہ ہے, اللہ ہی ہے لا اللہ جس کے سبا کوئی معبود نہیں وہی بادشاہ ہے فل ملک رقند بادشاہ ہیں اور وہ نہایت جو ہے پاکیزہ بادشاہ ہیں ہاں اس کی باقیات ملوث نہ چونکہ برباد آئیں گے کہ تو شاید اس مزید اس میں نہیں جا رو. تو اس عادت مجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہ ہونے کے بیان کے بعد فرمایا وہ ذات پاک کہ جس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت و پرشید نہیں ہے وہ ذات پاک ہی اس عظیم کائنات کا بادشاہ بھی ہے وہی ذات پاک جس کے سبق کوئی عبادت بندگی کے لاگ نہیں وہی ذات پاک اس کائنات کا بادشاہ بھی ہے اور وہ ہر اے و نقش سے پاک و پاک عزا و منظہ ہے یعنی وہ ایسا بادشاہ ہے جو ہر قسم کے اے و نقش و عز و ناتوانی سے ناتوانا سے, سے ناتوانی سے پاک ہے اس سے بادشاہت مطلقہ حاصل ہے اس کائنات پہ وہ جس طرح اپنی اس سلطنت کو بڑھانے چاہیں بڑھا سکتے ہیں کم کرنا چاہیں کم کر سکتے ہیں اس میں جو معلومات جس طرح کی اس میں پیدا کرنے چاہیں پیدا کر سکتے ہیں اس کی عظمت کو ہم کیسے در کر سکتے ہیں رضانگرہ میں بس یہی ہے انسان معرفت کے باب میں جتنا جی اوپر جائیں گے جتنا جی اوپر جائیں گے اس کو احساس ہوگا کہ میں بہر اللہ سائن میں گوتور ہو رہا ہوں اس میں تیرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ اس میں جب قدم رکھیں گے تو آپ ساحل پہ ہی رہ جائیں گے آگے نہیں بڑھ پائیں گے آپ ساحل پہ ہی رہیں گے آپ شاید پانی جو ہے معرفت کا جو پانی ہے سمندر میں آپ کے ٹہنوں تک بھی کو بھی بیکار نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ باہر لا ساحل اعظہ نگر میں کوشش کریں ذات کی معرفت حاصل کرنے کی خواہ آپ اس دنیا میں خصاصاً جو جدید طلبا طالبات کالج یونیورسٹیوں میں سائنس کے مختلف علوم پڑھتے ہیں علم فرقیات علم ارضیات ہاں جی اور بیالوجی میالوجی کے ذرے اور باقی علوم فی جس کے مشیہ تاری ان تمام علوم میں آپ غور و فکر کریں تو آپ کو اللہ نظر نہ آئے گا اس کی حکمتیں خصوصاً علم طبی آپ کو خدا کے انسانی جسم کے اندر اللہ کی طرف سے جو عجائبات اور جو مضبوط نظام اور انتہائی باریک بینی پر مشتمل نظام جو اللہ نے حاکم رکھا دماغ کا فنکشن دل کا فنکشن جگر کا فاشن گردے کا بھاشن میزے کا بھاشن خون کی فنشن، کے فاشن بن یہ سب آپ دیکھیں گوش کا فنکشن ہڈیوں کا بھاشن یہ رگوں کا بھاشن جو آپ دیکھیں رضا میں ایک دنیا ہے معرفت کی ایک دنیا ہے اس میں آپ اپنے اللہ کی معرفت حاصل کریں اور ایسی معرفت کہ پھر آپ بے اختیار شجے میں گر جائیں کہ بے اختیار سبحان لا علم لنا اللہ عم عل علام علام تنگََََََََََََََََََََطن عليّ الحكيم كہكن جس طرف فرشتیں اللہ کے درگاہ میں آجيج جى سے گر ہم بھی آجيج جى سے گر پڑيں اور اللّہ كى گوريائى كا ادرا كريں کریں شہزے كريں ايسے شہزے کریں تولانى شہزے كريں كہ سر ہی اٹھا نہ پائے آزاں گراہ ميں اور يہ صرف معرفت کے نظرے میں ممکن ہے اللہ میں فکر کے اسماء روشنہ ميں غور و فكر كر كے قرآن پاک کی آیتوں میں جو اللہ نے خود کو ظاہر کیا ہے وہ اللہ مام کا کلام میں آپ لوگوں کو بار بار کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس کے تھوڑی سی احساس مجھے ہوا کہ یہ کلام سو فیصد حقبار مبنی ہے قد تو اللہ عاب ہے بلا شکش میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ظاہر ہوا ہے اللہ نے اپنے آپ اب کو ظاہر کیا بیان کیا میں اللہ یہ ہوں میں اللہ یہ ہوں میں اللہ یہ ہوں اور ان میں سے یہی اسماع الحسنہ کی بات ہے تو قرآن پاک میں آیا ہوئے وازمال وہ حسنان جو قرآن پاک کے اندر کبھی آسما کے سرب میں کبھی فیل کے سورب میں آیا ہوئے ان میں غور و فکر کریں تو اللہ کی عظمت کا ہمیں ادراک ہوگا اجدا نگر میں تو لہٰذا جو ہے اسے بادشاہت ملا کا حصن ہے اللہ کو ہاں جی یعنی وہ ایسا بادشاہ ہے جو ہر قسم کے اے و نقص قدوس کے معنی یہ ہے ملک القن یعنی ایسے بادشاہ جو ہر ان کے ابن النقص و نہ تو وہ سے پاک ہے ہاں جی اور اسے بادشاہ تو ملک حاصل ہے اسے کوئی دشمن اس کو زیر نہیں کر سکتا کوئی دشمن اس کا غالب نہیں آ سکتا اس کا کوئی دشمن اس سے چھپ کے نہیں رہ سکتا کوئی دوست بھی جو اس سے غائب نہیں رہ سکتا تو اس کو اپنے حامی و ناصر کو بھی جانتے ہیں اپنے مغرب بندوں کو بھی جانتے ہیں اپنی اس کائنات کے وسیع کائنات کے ہر ذرہ ذرہ کو بھی جانتے ہیں سب کے احوال سے بھی آگاہ ہے ہر محلوق کے احوال سے بھی آگاہ ہے مچھر اور پانی کے اندر موجود ہاں زمندر کے تہ میں موجود محلوقات کے حالات سے بھی تو آج کل کے جدید ماشق و سے دیکھا جا سکتا ہے اللہ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اللہ کی حکمت ہے ان کو بھی اللہ رزق پہنچا رہے ہیں اللہ ان کا بھی ہے اللہ اکبر اور آسمانوں کے میں کیا اللہ کے کی عظیم فرشتے ہیں ہاں ان کا بے ہے اللہ تعالیٰ ایسا عظیم ذات اقدس ہے اقدس ہیں ازاں گرمیں کوشش کریں اس کو پہچان لیں کہ دنیا کی چند نظمیں اللہ کو پہچان لیں اللہ کی معرفت حاصل کریں اللہ سے عشق کریں اللہ سے محبت کریں اسی کا گنگائیں اور ایسے عاشقانہ انداز میں ہماری اورادیں ازاں ن گرم اوراد صوفیہ اوراد فتح حسن الک الجبار والے حسابی لا جو اسماع الحسنہ والے حساب اس کی بات کے وجہ بھی ایک ایک پہ آپ غور کریں سب جو ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے ایک عاشق دیوانہ جس نے اپنے رب کے صحیح معرفت حاصل کرنے کے بعد عشق کے عالم میں فنا کے عالم میں اس کا نغمہ سرا ہے اس کا نغمہ سرا ہے اس کا نغمہ سرا ہے اور عاشقانہ والیانہ انداز میں یا اللہ یا رحمانو یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام کہہ کے پڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے روح اوپر جاتے جا رہے ہیں اللہ سے قریب قریب در ہوتے جا رہے ہیں اس کے اندر عظمت الہی کا ادراک بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں عشق الہی کا جو ہے آگ اس کے اندر اور زیادہ جو ہے شعلہور ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اپنی دنیا کی چند رضادن عشق الہی سے سرشار ہو کر اس کی بامعارفت عبادت کرتے ہوئے بندگی کرتے ہوئے چار گزار دیتے ہیں بہت بہت خوش نصیب ہے انسان تو واہ لہ سمت و لہ سمت والا خوش نصیب ہے ایسے لوگ تو اللہ کی بامعارفت عبادت کرتے ہیں جان کر بس وہ ایسا بادشاہ ہے ملک کی توضیع میں جو عشایت میں آئی جو ہر قسم کے اے بناسی قدوس کی توضیح ملک القدوس کی جو ہر قسم کے اے نقص اور عز و نعتوانی سے پاک ہے اس سے بادشاہت تلغ حاصل ہے جس طرح اس کے معبود ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اسی طرح اس ذات پاک کے بادشاہ عقر کے ہونے میں, میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رضا نکرمی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان مختصر جو ہے بندہ آخر کے درست کو سنیں اور ان کو چکھنے کی کوشش کریں اور اللہ کی مارخت ہر کوئی اپنے اپنے لحاظ سے ہاں جی میں سے آپ کو جو مشقی سے جو ہو سکتے ہیں آپ کو ایک رہنمائی کر رہا ہوں لیکن غور کتاب نے کرنا ہے ہر ایک نے اپنی سجات کے مطابق تدبر کرنا ہے اللہ کی اس مقدس کتاب قرآن پاک میں بھی اور خارج میں یہ کائنات میں اللہ کی ایک کھلی کتاب ہے اس میں بھی خود انسان کے اندر بھی اس اللہ کی معرفت حاصل کریں معرفت کے نظر میں اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اللہ سے عشق ہو جاتی ہے اشق و محبت نظر میں سچی بندگی ہوتی ہے آزان گرہ اور سچی بندگی ہی ہمیں ہمارے دنیا کو بھی سنوا لیتے ہیں ایک نفس مطمئنہ کی زندگی اور ایک قلب سلیم کی کیفیت اور ایک قلب منیب کی کیفیت طاری ہو جاتی اور آجانہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیں گے کل مند میں اور دنیا سے آرت کا سفر اختیار کریں گے تو یہ لوگ بہت خوش نصیب ہے آزان گرہ کوشش کریں اللہ کی معروفت حاصل کرنے کی میری اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تمام محلو کو ذات اقدت سے کی کے حاصل کریں اور بامعروات پہ اس کی بندگی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا طاف آمین عامر صنف